الحمد لله نحببه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أن فقنا من سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونعوذ للسلام عدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمثن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي فتأمينه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا طولا سبيدا افلح لكم أعمالكم ويغطل لكم جنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فكتحز قوزا عظيمة أما بعد في نخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداع وكل بداعة ظلالة وكل ظلالة كما أعوه بالله كمين عمين الشيطان الرزير من همده ونفته ونفه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توثث به نفته ونحن أعرض إليه من هم الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال الطعيم ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عثيث ودائت نصرة موت بالحق ذلك ما كنت مزحيد ونفق في الصول ذلك يوم الوعيد ودائت كل نفس معها كائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عن تضيطاتك وصفة اليوم حديث وقال قريبه هذا ما الذي يعثي القياف ذهنم كل كفار عنيث من أن القيل معات المنيد أن الذي تعلم الله لا أف فأثهمثلاثلا للشرري قال فره رنا لا أ تيكه ولا كان في ضال اليعيد قال لا تخصص لدي يفقدم تكم من الريس إن لبدظ القول الذي اليوم أنندبلله من العبيقالزاجل أي الناس إن عد الله يحق فلا تبر ن ثم الحياة ال ولا يغ بالله العررض مسرا آپ کا یہ دور جسے ہم اور آپ گزر رہے ہیں مادہ پر دور کہلاتا ہے مادہ پر مان لی یہ ہے کہ آج کا انسان آخرت سے بالکل واسل ہو کر آخرت کو بہتر نظر انداز کر کے روٹی کے لیے اپنے پیٹ کے لیے جائز اور ناجائز تمام حدود کو پھیلان کر ہر طریقے سے مال جمع کرنے کی حوث میں مکملہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج کے انسانوں میں سے اکثر پر ساز آتی ہے نوکا نلک میں لگتا ہوا خیلس ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں لے لی جائیں تب وہ تربت نہیں کرے گا پینات نہیں کرے گا سونے سے بھری ہوئی دو کو حاصل کرنے کے بعد وہ تیسری وادی کی دستجو میں لگ جائے گا اور لوگوں کی طرح خود مسلمانوں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ مسلمان بھی دنیا کے پیچھے چڑھ کر آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں دنیا کے خاطر مال کے خاطر عقیدوں کو دیکھ رہے ہیں مال کے خاطر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور مال کے خاطر دینی ثقافتوں کو قربان کر رہے ہیں کہ ممالک صرف رمضان کی غیر رمضان میں نہیں رمضان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے رمضان میں بھی اتنے ایسے بد نصیب ہمیں نظر آتے ہیں ہماری سفر میں جو دنیا سے انہیں فرصت نہیں رمضان کے اس مہینے میں بھی انہیں فرض نمازوں کی پابندی کا جو ہے موقع نہیں ملتا ہے تراویح کا موقع نہیں ملتا ہے تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے دنیا کے چیزیں اس طرح پڑھے ہوئے ہیں کہ نہ قرآن مزید سے کوئی سہار لو نہ ذکر و شاعر سے کوئی سہار لو نہ سوار رضا کی عبادت سے کوئی سہار بردھ میں دین سے دور ہو کر نمازوں سے دور ہو کر خیر رمضان میں جیسی ان کی مصروفیتیں رہتی ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ مصروفیتیں جو ہیں اس مہینے میں ہوتی ہیں حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ مجمعین کا معمول کو یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا وہ اپنے درست و تدریس کے مشورے کو بھی ختم کر دیتے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو بھی ختم کر دیتے تعلیم و تعلم ضرور و تدریس کی و سنت کو پڑھنا پڑھانا اچھا کام ہے مگر رمضان چونکہ عبادت کا مہینہ ہے عبادت کا مہینہ آ چکا ہے اس لیے وہ اپنی ساری مصروفیتوں کو بالائے صاف رکھ کر اللہ تبارا کی عبادت میں محو ہو جاتے ہیں. اور آج ہمارا یہ حال ہے رمضان کے اس مہینے میں نہ فرائش کی پابندی نہ روزوں کی پابندی نہ نمازوں کی پابندی نہ قرآن مزید کی پابندی جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں جس مال کی حوث میں ہم مبتلا ہیں اس کی حقیقت کیا ہے آج میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی بات کو آپ کے سامنے بیان کروں اسی لیے میں نے قرآن مجید کی دعائشیں آپ کے سامنے سلاوت کی پہلی آیش نے سرمایہ دنیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بڑھت ہے کون سا وعدہ یہ دنیا کی جی زندگی ختم ہونے والی ہے آخرت آنے والی ہے حساب و کتاب کے مرحلے سے ہم سب کو گزرنا ہے اللہ کا یہ وعدہ بڑھت ہے بلا ث دنیا تو دنیا کی زندگی ہر گزرگس تمہیں دھوکے میں نہ رکھے ولا ضرور رنگ نہ اور دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ رکھے غرور یعنی دھوکے باز سے مراد مفسرین نے لکھا شیطان شیزان شیطان تمہیں دھوکے میں نہ رکھے یہاں غور طلب بات ہے اللہ تبارک تعالہ نے شیطان کے دھوکے کے ساتھ دنیا کے دھوکے کا ذکر کیا ہے شیطان جس طرح سے دھوکے باز ہے دنیا بھی اسی طرح سے دھوکے باز ہے مومن کا نقطۂ نظر ہونا چاہیے ویسے دنیا کی نسلی بری نہیں دنیا کی نسلی بری نہیں ہم دنیا کو جس نقطۂ نظر سے دیکھا کرتے ہیں اس نقطۂ نظر میں برائی ہم دنیا کو جس نظر سے دیکھا کرتے ہیں اس نظر میں سرا ہم دنیا کو جس طرح برتتے ہیں ہم دنیا کو جیسے استعمال کرتے ہیں ہم دنیا کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں اس میں سرا وہ نفیلت کی دنیا بری نہیں سیت نے ہمیں ہم یہ دی ہے دنیا کماؤ جتنی کمانا چاہتے ہو کماؤ سمان. دنیا کمانے سے شریعت روکتی نہیں بلکہ شریعت آپ کو جانب دیتی ہے کہ دنیا کماؤ مگر دنیا کی محبت کو دل میں جلا مال کماؤ جتنے مال گڑھ بننا چاہتے ہو بنو لیکن مال کمانے کے ساتھ ساتھ مال کے کتنوں سے آگاہ رہو اداروں کے کاروبار کرو اپنے کاروبار کو جتنا بڑھانا چاہتے ہو بڑھاؤ لیکن کاروبار کا مقصد زندگی نہ بڑھاؤ آفیت کا مقصد زندگی بنا کر اپنے کاروبار کو بڑھاؤ پھیلاؤ یہ شریعت کا مق نظر ہے حادث میں نبی شریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو تعالیٰ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرائن کی جانب بھیجا تھا بحرائن میں جو غیر مسلم رہتے تھے وہاں کا جزیہ لانے کے لیے حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بحرائن کا جزیہ لائے مار مدینہ نے سمجھا کہ ابو البیدہ نے سے لایا تو صبح سجر کی نماز میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹنے لگے تو کچھ انصاری صحابہ امردن جان بے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ان کا مقصد سمجھ گئے وہ امردن جو آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے آپ نے کہا کہ ہے تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ابو عبیدہ بحرائن سے مار لائے ہیں اور اسی کی طرف میں تم جو ہے امیدوار بن کر میری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہو صحابہ ترام رسم اللہ کے نظمئن نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی سبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش ہو جاؤ میں یہ مار تمہارے دورات تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں لیکن ساتھی نے یاد رکھنا صلاح علیکم ولا دیا تمہ چنا فسو لکھن یاد رکھنا مجھے تمہارے تعلق سے فکڑوں فاقع کا اندیشہ نہیں پکڑوں پافے کا خوف نہیں تمہارے تعلق سے مجھے اس بات کا جڑ ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر آئندہ کھول لیے جائیں گے اور اس کو حاصل کرنے میں تم ایک دوسرے سے اس طرح سبقت کرو منافع کرو آگے بڑھو کہ جس طرح دنیا نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تم سے سبھی گزری ہوئی قوموں کو اسی طرح سے اس میں بھی ہلاک کر کے رکھ دے سڑی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دولت جب بھی آتی ہے مان جب بھی آتا ہے دولت سندھا نہیں آیا کرتی دولت اپنے ساتھ بڑی آدمائشوں کو لایا کرتی ہے دولت اپنے ساتھ بڑی آدمائشوں کو لایا کرتی ہے دولت اسی ماں کے قاتر اسی دولت کے قاتل اسی دنیا کے قاتل اسی کے عہدے اور مناسب کے قاطر اسی کی حکومت اور کرسی کے قاتل تحریک میں کس میں بار ایسا ہوا ہے کہ بیٹے نے باغ کا قتل کیا اولاد نے ماں کا سر قلم کیا بھائی نے بہن کے خلاف مقدمہ پارٹیاں رکھیں رشتے داروں میں ایسی چھوٹ پڑی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں دشمنیوں میں بدلتے بیٹھ گئیں دولت کبھی تنہا نہیں آیا کرتی ہے دولت اپنے ساتھ بڑی آزمائشوں کو لایا کرتی ہے اس لیے نبی ایک اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنوع کیا ہے دنیا کے ساتھ معامنہ کرتے ہوئے ہمیشہ سوکھنا رہنا چاہیے متنوع رہنا چاہیے اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی نثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ اگر سننے سے کوئی شخص دریا میں سمندر میں انگلی ڈبوگر دو اٹھائے انگلی ڈبوگر دو اٹھانے سے اس کی انگلی میں جتنا پانی آئے گا وہ پانی گویا دنیا ہے اور پورا جو سمندر ہے بولا آخرت ہے تو آخر کتنی بڑی حمافت ہوگی کتنی بڑی بھی ہوگی اس شخص کی جو اس قطرے برابر پانی کی خاطر سمندر برابر پانی کو ایسا ہتارا کرنے گاٹا کرے ایک اور ہے اسے اللہ کے لیے فرماتی لوٹان کی دنیا لما کیا اگر اللہ کے پاس دنیا کی حیثیت مچھل کے پر کے برابر میں ہوتی اگر اللہ کے پاس دنیا کی قیمت مچھل کے پر کے برابر میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کبھی کسی کافل کو ایک گونگ پانی بھی نقید نہ کرتا इसीलिए तोरे जिक्र के अंदर अल्लाह तआला ने फरमाया वलौला एन यकून अलनास उमतन वाहिदा लजाअना लिमयनस्रु बिरहमान लिबियूतिन सुक्फन मिन फिदद वमाआरिजा अलैहा यादारून वलिबियूतिन मदाबा वकुररन अलैहा यस्तकीऊन वज़ुखरफ वइन कुलदालिक लम्मा मताउल हयातद दुनिया वलाहिरतु इंडा रब्बिका लिलमुस्तफीन आज الحال لوگوں کے کتنے अल्लाह करा कह हम क्या करते है? हम दुनिया में जितने भी शादी हैं दुनिया में जितने मुश्रिक है उनको इतना नवाजते इतना देते कि उनके घरों की जो छतें हैं वो चादी की होती सोने चांदी की छतें होगी उनकी घरों की नफिस घरों की छतें घर में जो उनकी चीड़ियां होगी ये सीढ़ियां भी जो सोने चांदी की होती نہ صرف سیڑیاں ان کے گھر کے دروازے ہیں یہ بھی سونی چاندی کے ہوتے نہ صرف ان کے گھر کے دروازے وہ جن چیزوں پہ سکیہ ٹیچا لگا کے بیٹھتے ہیں ان کے وہ سکیہ بھی سونی چاندی کے ہوتے ہم اتنا ناراض سے ہم اتنا بیٹھے کافر کو مگر لوگوں کے فتنے کے عام لوگوں کے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے کہ ہم یہ سارے لوگ دنیا پلس کا بن جائے اس کی خاطر ہم نے نہیں دیا ورنہ تو ہم کافر کو اتنا ناراض اس لیے کہ دنیا کے اضلاع کوئی احتیاط نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے ہو رہا تھا وہاں ایک مرینری بکری پڑی ہوئی تھی جس کا چاند کٹا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام صابۂ نظمین آپ کے ساتھ اضوان اللہ مجمعین سے, سے پوچھا کہ تمہیں سے خوان ہے تمہیں سے خوان ہے جو اس بکری کو ایک گرہن میں خریدنا چاہے گا صابۂ کرام اضبان علم نجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک تو مریضلی بکری اور وہ بھی کان کٹی لی بکری ہم میں سے کوئی اسے ایک دیر ہم عوض نہیں خریدے گا تاکہ اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو چونکہ کان کٹی بھی کان کٹا ہوا ہے اور حد دار بکری ہے یہ زندہ بھی اگر ہوتی ہم, میں سے سے ہم نے سے کوئی اسے ایک دیر ہمیں خریدنے کے لیے تیار بھی ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانو اس بکری کی تمہاری نظروں میں جو حیثیت ہے دنیا کی حیثیت بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بس ویسی ہی ہے اور اتنی ہے اس سے بس اور کچھ یہاں کی ہر خوشی ہے یہاں کی ہر آرام آردی ہے یہاں کی ہر ہر راہتی ہے یہاں کی ہر دولت آتی ہے یہاں کا سلمان آرتی ہے یہاں کی ہر چیز آتی ہے دنیا وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح آپ اے انسانوں تم دنیاوی زندگی کو آپ پر اپنی ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخر بہت بہتر ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے حدیثوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سر قیامت کے روز سرد یامت کے روز یوگ سے دنیا پر قیامت کے روز دنیا کے امیر ترین مالدار ترین شخص کو لایا جائے گا دنیا کا مالدار ترین شخص جس میں دنیا نے دنیا میں کبھی رنگ و غم نام کی کوئی چیز نہیں دیتی فخر فاقت کیا چیز ہے وہ نہیں جانتا بھوکوں کیا چیز کیا ہے وہ نہیں جانتا پیسے شخص کو دنیا کا سب سے بڑا مالدار اس کو لایا جائے گا اس کو ایک مرتبہ جہنم میں ہو کر بتایا جائے گا ایک مرتبہ جہانے میں بتایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا جانتے ہو آرام کسے کہتے ہیں خوشی کسے کہتے ہیں رات کسے کہتے ہیں وہ کہے گا کہ دکھا مجھے کچھ نہیں مانگا کہ آرام اور راحت کسے کہتے دنیا میں اس کی ساری مسلطیں مطلب ساری خوشیاں ساری شردمانیا سارا آرام ساری راحت جہن کے ایک سیکنڈ یہ جوتے بھی ختم جو ہو گئی اچھے مقابلے میں اللہ کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مومن کو لایا جائے گا جو بڑا یہ غریب ہوگا چکر وادے سے دوچار رہا ہوگا اور دنیا میں سب سے زیادہ پریشان فریشاندھار زندگی اس سے گزاری ہوگی اس کو لایا جائے گا جس کی زندگی میں پریشانیاں پریشانیاں آپ بتائیے آپ بتائیں ٹینشن پہ ٹینشن تھے ایسے سب کو لایا جائے گا اور ایک مرتبہ اس کو جنگل میں پیسہ نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا آپ جانتے ہو کہ تکلیف کسے کہتے ہیں مصیبت کسے کہتے ہیں پریشانی کسے کہتے ہیں بیماری کسے کہتے ہیں پڑوسی والا کوئی چیز نہیں ایک سیکنڈ جبت میں اس نے جو ایک سیکنڈ کا داخلہ اس میں جو نصیب ہوا اس ایک سیکنڈ نے دنیا کے تمام قسم کی تکلیفوں اور غموں کو جو ہے رکھ دیا سیرت کے مقابلے میں دنیا کی رس کتنی ہے کہ اسی لیے آپ سیرت آت رسو کا مطالعہ کیجیے سیرتوں کا مطالعہ کیجیے اللہ اللہ کے اگر اللہ کے ربی چاہتے تو کتنی دنیا سنا نہیں سکتے لیکن دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کوارے صاحبہ القدر صحابہ دنیا کے ساتھ ان کا سالنا کیسا رہا رسو میں آتا ہے ایک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بھوک لاحب ہوئی سب بھوک لاہی ہوئی اما عب المنی سے دریاب کیا گھرو گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے اما عبد المنی نے جواب دیا کہ کھانے کے لیے خوشی اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے گھر سے نکلے گھر سے نکلے تو راستے میں وہاں سے دیکھا ابو بکر اور امر آ رہے ہیں ابو بکر عمر اس وقت کہاں جا رہے ہو ابو بکر اور عمر رضی اللہ علوم ان دونوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی آج بڑی بھوک لگی ہے اور ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ عبت ابو بکر ماندار تو آپ اندر ہوتا ہے لیکن یہ وہ صاحبہ ہے کہ اپنا سارا سرمایہ کبھی کبھی اللہ کے اللہ نے کہا اچھا بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے چلو ہم اپنی ذریعہ تلاش کرتے ہیں تینوں مل کر ایک کے پاس گئے معلوم ہوا کہ ہم جانتے ہوں کہ ہمارے جانے سے برا نہیں جانے کا جائز ہے بننا جائز ہے کب کیا میں معلوم ہوگا وہ بڑا پریاس ہے بڑا ستی ہے برا نہیں سمجھے گا ہمارے جا کے پاس ہے کون سا جی گھر پہنا پہ گھر پہنا پہ دیدی سے پوچھا کہاں گئے کہا کہ رہی اچھا نہیں بولا تاکہ اللہ کے لیے میٹھا پانی لانے گئے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے زمانے میں جیسے برفے کا پانی الگ پینے کا میٹھا پانی الگ اللہ کے نبی صلی کے زمانے میں بھی تھا کا پانی الگ کا پانی الگ تاکہ میٹھا پانی لانے دیں انہیں گھڑے میں تھوڑی دیر کے وہ سادی آپ کے مٹے دیے ہوئے مٹے اٹھائے گئے آپ اسے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیفین کو ابو کو عمر فاروق عمر فاروق رضی اللہ علامہ کو اپنے مکان کے سامنے دیکھ کر اتنا خوش میں کہنے لگے آج مجھ سے زیادہ سعادت مل اور مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں کہ اللہ کے ربی اپنے دونوں زرینا پل کے ساتھ لائے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں اور فورن سمجھ لیں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ سے پریشان ہے چاہیے فوراً لے گئے لے جا کر اپنا بغیچہ تھا بغیچے کے بغیچے میں لے گئے مجھے ڈریم صلی اللہ علام کو میرے فاروقی اللہ علوما کو کھجور توڑے کھجور سامنے لا کر رکھ دیے اور فوراً بکری زما کرنے کے لیے گئے <تصفح> مہمان جب بھی آتا ہے تو سب سے پہلے اسے کھانے کے لیے جو چیز میسر ہے پہلے وہ پیش کر دینا چاہیے بعد اس نے اس کے لیے آپ دوسرا اہتمام کریں پہلے وہ پیش کر دیے اس کے بعد بکری کرنے کے لیے گئے صلی اللہ آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی دودھ والی بکری زمانہ کرنا دودھ والی بکری کو زمانہ کر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابر کی طرف ہوئے اور فرمایا روز تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا روح کے بعد شت کو برداشت کرنے کے بعد یہ رزق جو ملا تھا اس رزق کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب صحیح کا یہ احساس ہے کہ اپنے و قدر سالوں سے آپ کریں گے کل اس کے بارے میں بھی جوابات کو سنے والی یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رزا کا یہ عالم تھا کہ آپ کا غریب کے غریب بھی جیسی روزی کا ہے آپ غریب سے غریب کریم شب بھی جیسے ہو دکھا کھائے یقین جانگے عبدی ترین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی روٹی نے میسفرماتم ایسا سبزی کا رضی اللہ والا کبھی مسلسل دوبین آج کل اللہ پانی وہ سلم نے اپنی زندگی میں جو کی روٹی نہیں کھائی جو کی روٹی نتیب نہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلسل تین دن کبھی آپ کی زندگی میں چولہا جلا ہوا آپ کے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا اس کے باوجود شکر گزاری کا یہ آرم کہ محبت رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من پسند نبی ذریع صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی اہم نہیں کھا رہا آج ہم نعمتیں کھا رہے ہیں آج ہم نعمتیں کھانے تینوں چھ ہوتے کھاتے ہیں تین وقت نہیں پانچ کے وقت کھاتے ہیں چھ ہوتے ہیں اور کسی بھی کھانے پر ہم وہ اچھا نہیں تھا وہ اچھا اللہ تعلیم کا معمول تھا کوئی بھی چیز پیش کی جاتی اگر آپ کو پسند رہتی کھانے دیتے اگر پسند نہیں آتی تھی چھوڑ دیتے اس میں آپ کو برائی نہ نکالتے آج صد اللہ علیہ وسلم کوئی عائد نہ نکالا آپ کی جو صحابت ہے آپ کی صحابت کا بھی یہی آدم شہوت شراب عطبان اللہ شی کا بھی یہی آرم کی روایت ہے اللہ صحیح روایت ہے بسا اوقات ایسا ہوتا, ہوتا کہ زمانے میں اللہ کی بھی نماز پڑھا رہے ہوتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوتی کہ اچانک سکوں میں سے کسی کے بخش کے گرنے کی آواز آتی تکوں میں سے اچانک لوگوں کے گرنے کی آواز آتی یہ کون ہوتے گرنے والے یہ اچھا یہ صفا تھے وہ حریف کا حاوہ وہ نادار صاحبہ جن کا مدینے میں کوئی ٹھکانا نہیں کوئی رشتے دار نہیں وہ مسجد نوی کے پاس ایک چمودہ تھا پہ ہمیشہ رہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرتے حدیثیں سیکھتے ہوئے حضرت ابو علیہ رضی اللہ وسلم کے لیڈر تھے یہ اقسام صفا پازیٹیو مارے ہوئے تھے غریب کو آپ تھے تو بتاؤ کی اس میں شدت ہوگی کہ اللہ صلی صلی وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے دوا میں نماز ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوتی جاتے اچانک اور شناخ کے بعد اللہ چاہیے ان کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کی جی قدم خود نہ جاؤ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس تکلیف کے مقابلے میں آخرت کی کیا نعمتیں تمہارے حق میں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تو تم مزید یہ خواہش کرو گے کہ تمہارا یہ فاصلہ اور پڑ جائے تمہاری غربت اور پڑ جائے یہ صحابہ سابقین بہار کا کیسا ہوتا ہے بہار کے لیے کیسی تیاری سے جانا پڑتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ صابقرام ازمان اللہ مجمعین نے کتنے سفر ایسے کیے جہاد کے سفر جس میں کھانا مسئلہ نصیب نہیں میسر نہیں حضرت عظیم عبید الباہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فوج روانہ کی تین جو افراد اور تھی تھیں دشمن سے لڑنے کے لیے آپ جس اور جس میم نے آپ نے روانہ کی ہے فوج آپ کے پاس اس فوج کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا آپ کے کھانے کے لیے صرف کھجورے آ کر چنان جب ہو گئے تو رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جو فوجی تھے انہیں وقفے وقت جی میں رہ کے کھجور دیا کرتے تھے کھجور دیا کرتے تھے اور یہ سارے کو بھی جو ہے کھجور کھاتے تھے کھجور کھانے کے بعد کہتے ہیں بہت دیر تک اس کا جو بیج ہے وہ بیج کو ہم سوچتے رہتے کیا ہماری بس یہی ڈلا ہمارے بس یہی رضا ہے اور ہم جو ہے اسی حالت میں ہم نے اپنا سفر طے کیا ہم نے اپنا سفر طے کیا کھجور کھاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے بندہ اللہ کے اس کی دین کے راستے میں جتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے جتنی بڑی آتمایتوں کا سامنا کرتا ہے اس کے بعد اللہ چارہ کا انعام بھی ویسے ہوتا ہے چنانچہ اسی خبر میں جب فگو سوامی کا یہ عالم تھا کہ صرف کھجور کو چوک کر خبر کھجور کو چبا کر جو ہے وہ دیہات کے لیے جا رہے تھے اللہ کا کرم ہوا کہ سمندر سے گزر رہے تھے کہ سمندر نے ایک بہت ساری مچھلی اٹھا ہوں کے بیٹھی اس کے لیے اللہ کا مچھلی ہم ہیں اتنی بڑی مچھلی تھی سال رضوان اللہ نے وہاں پڑاؤ کیا وہاں تیاض کیا کھاتے رہے تین سوا چاہے تک کھاتے رہے وہی تک مچھلی کو کھاتے رہے وہ فرماتے ہیں اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ اضرت ہے جب جبا حضی اللہ نے جو حلقہ ہے اس میں لوگوں کو بٹھایا تو تیرہ آدمی آنکھ کے ہفتے میں سمائے تیرہ آدمی سمای اور اس کی پتنی کی جو ہڈی تھی اتنی بڑی تھی کہ اونٹ پر کتنا اونچا ہوتا ہے اونٹ پر سرام اپنے آدمی آرام سے پتنی کی ہڈی کے نیچے سے جو ادھر گئے اتنی بڑی اس اللہ رضا سوار کو دلانے ان کے رزا کے سامان کے دور رضا فیلانے فراہم کی ابھی کے بعد اس سفر سے واپس لوٹے جیسے اللہ گرام سب نے کیا کیا ایک مہینہ کھا کر کے ختم نہیں کہتے ہم نے اس کے ہم نے اس مچھلی کے جباب بنا لیے جب اللہ کشی کے پاس واپس سے یہ سارا کچھ سنایا آپ سے اللہ نے کہا کیا وہ گوشت ابھی تمہارے پاس باقی ہے ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے جی باقی ہے تو کہ لاؤ ہم نے اللہ کے نبی کو دیا اور آپ کے منافع کے وسلم میں بھی جو گوشت ہے تو صاحب خراب اقبال روپئے سب کا معمول تھا کہ لیکن جہاد کے سفر میں نکلے ہیں زیادہ سفر نہیں ہے سوچا نہیں ہے کھجور کو دنیا بھرا چاہیے کھجور کی رضا کو اپنے ساتھ لے کر سارے کرام اقبال رضی اللہ علام وی ہے تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرام اضوان اللہ سے دعا کر دنیا کے سزا ان کے سب کو پیار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے آپ کے رکھو مد نظر پائے میرے کہنے کا یہ مطلب کہ ہرگی نہیں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ دنیا کمانے نہیں چاہیے مار نہیں کمانا چاہیے سزا کا کاروبار نہیں کرنا بھوکے رہنا چاہیے کھانا نہیں چاہیے نہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے مد نظر رکھا اور دنیا اس حد تک چلاؤ کہ دین متاثر نہ ہو جہاں دین متاثر ہو رہا ہے تو ایسی دنیا کی کوئی ضرورت نہیں جہاں ایسی کمائی کی کوئی ضرورت جس کے لیے نماز پڑھنی پڑے ایسی کمائی کی کوئی ضرورت نہیں جس کے لیے آپ کی باتوں میں کہہ رہا ہوں ہاں دین داری کے ساتھ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ آپ جو مار سنبھال لیں گے یہ مال ہی بہت بڑی ہے بہت بڑی محنت رسول امراب ملا روی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں اسلام قبول کر کے آئے اسلام قبول کرنے کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سرینے میں روانہ کیا ایک جنگ پہ روانہ کیا اور کہا کہ اس جنگ میں جاؤ امید ہے کہ تمہیں مالے حیمت ملے گا امراس ربی اللہ عالم کہنے لگے اللہ کردی میں نے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا میں کے لیے آپ نے کہا کہ جاؤ میں آج بھی نیک, نیک آدمی کے لیے جو مال اللہ دیتا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا ہے اللہ صاحب اور آپ نے مصروف حدیث بھی سنیے گراف مہاجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے وہی صحابہ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ وسلم پہ شکوا کیا اور شکایتیں آج اللہ کے ہمارے انصاری صحابہ دیکھیے جس طرح روزہ رو رکھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں جس طرح لوگ نواز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم بھی کرتے ان تمام باتوں میں وہ ہم برابر ہیں لیکن اللہ تعالی نے مار دیا ہے ہمارے پاس مار نہیں ہے مار ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ و تیران کر رہے ہیں اللہ کے راستے خوب خرچ کر رہے ہیں ریاست کر رہے ہیں عمروں کے لیے جا رہے ہیں عمرے بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس مار نہ ہونے کی جاتے ہم صدقہ و تیراک بھی نہیں کر پا رہے ہم عمرے پہ بھی نہیں جا پا رہے اللہ کہ طرف جو دور ہے اس میں یہ ہمارے ساتھی ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم سے سبقت کرتے جا رہے ہیں صاحب اضبالی کا نیٹوں میں آگے بڑھ گئے اور یہاں کی بات یہ بھی نوٹ کی تھی یقینی وہ اخلاق صاحب جن لباس اللہ نے مار دیا تھا ان کا معیار زندگی میں ذریعہ بہتر رہا ہوگا ان کا کھانا ان کا پینا ان کا لباس ان کا ان کے گھر ان سے اچھے رہے ان شعا میں آپ یہ شکایت ہے کہ اللہ کے ربی وہ ہم سے اچھا جا رہے ہیں ہم سے اچھا سی رہے ہم سے اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں ہم سے اچھا بھی سی بنائی تھی معاملے کو صرف ربی نقطۂ نظر سے دیکھا آخرت کے نقطۂ نظر سے دیکھا آپ یہ دنیا جن کا مطلب دور ہے جن دور ہے وہ ہم سے آگے بڑھتے جا کرتے جا رہے صلی اللہ وسلم نے کہا میں تمہیں کیسا مطلب بتاؤں اگر اس کی تم پارہی کرنے لگو تو اس کے ذریعے سے تم اس اجر و سوال کو پار گے جو اجر و سوال یہ مال خرچ کے پارے کا اللہ نے بھی ضرور ہے اور نے کہا ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی تصویر اور اس کا حمد بیان کیا اس کی ریائی بیان کیا کرو سبحان اللہ کے اینتیس مرد رہے الحمد اللہ کے اینتیس مرتبہ چونتیس مرتبہ اللہ اور یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو تم اتنا ثواب پالو گے جتنا ثواب پہ یہ انصاری تعلق مال دست کر کے پاؤ بے خوش ہو گئے خوش ہو کے نوٹس اور اس مرض کا کرنے لگے نماز کے بعد کا اہتمام کرنے لگے اور نام ہم اور جنگت کی طرف جو دور ہے اس میں برابر ہو گئے ہیں ہم برابر دوڑ رہے ہیں ہم صحابہ سابق خبر ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے نخا بتایا انہوں نے بھی آنا شروع کر دیا انہوں نے بھی ذکر پہ آنا شروع کر دیا اور دیسی ذکر پہ وہ بھی آنا شروع کیا پھر غریب ناظرین کو پریشانی شروع ہوئی پھر وہ ہم سے آگے بڑھتے جائیں کیونکہ وہ ہم نے بھی شروع کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں نبی جو ہمیں بتایا انسانی صحافتوں میں معلوم ہو گیا اللہ کو کہنے لگے ذرا کا فضل اللہ ہوتی ہی میں اچھا لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کا فضل ہے وہ دینا چاہتے یہ نام یہ دولت یہ رین کا فضر ہے وہ کسے دینا چاہتے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو مار کماتا ہے جتنا مار کماتا ہے. بھی مار کمائے اگر آخرت کے مدنظر رکھتے ہیں مارک کے صحیح مسائل سے درج کرنے کے لیے اور مار کے جو حقوق عاری ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے مارک بہت بڑی بہت بڑا نام ہے بات کا بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی غورت ہے سے آپ سے اچھی کو چاہیے کہ دنیا کماری کو کوروانا ہے اور ساتھ کا دنیا کمانے میں کوئی حرک نہیں زمانا چاہیے اور اس میں جو اور حقوق ہے فرمایا اس کے اعتبار سے جس کے بعد اسی پر ساٹھ گرام سونا ہے یا اسی پر ساٹھ گرام سونے کے برابر کی قیمت ہے اور اس میں کام گزر جائے اسے جو زکات باقی ہوتی ہے زکات کے ساتھ ساتھ حکوموں کو لیباد غریب کے حقوق ہیں اور غریب مسلمان آپ زیادہ مسلمان ہیں ان سب کے حقوق ادا کرتا ہے اگر کوئی شخص تو یہ ماں یہ ہے بہت بڑا بہت انعام ہے اور اللہ صوبہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ صلاب تعالیٰ کسی بندے کو دیتا ہے ابو العالمی سے دعا ہے کہ قرب مجھے اور آپ کو دنیا کو صحیح طریقے سے برتنے اور استعمال کرنے کی دوسری خطا فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ الحمد للہ یعنی دوسرا اچھا ختم ہونے والا ہے اور الحمد للہ دو کے اندر یعنی اتوار کی شام سے ہم آخری اسٹرین میں داخل ہونے والے ہیں یہ آخری طرح جس نے تو اللہ کے اقرار ام المؤمنین فاطمہ رضی اللہ عنہا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العز شد ميدرا واهلى ميلا واصل اهلہ اب اعطی اجرا کا مل جاتا جیسے پورے رمضان میں اپ عبادت کرتے خصوصیت کے ساتھ اخر میں اخر لن کی عبادت کرے وصول پہنچا کہ اپ بھی اجرا جاتا اپ اپنی کمر کس کے راتن جا کے واصل اهلہ جگایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عبادت میں تو لہٰذا زیادہ عبادت کریں اور خاص عبادت ہے وہ احتساب کی عبادت ہے صلی اللہ علیہ کے ساتھ اپنی زندگی میں احتجاج کیا ہے نبی سلیم صلی اللہ وسلم کی سنت ہے احتساب کی سنت کا اہتمام ہونا چاہیے الحمدللہ ہمارے اس مرتبہ مزید علبی چار مینار میں اچھے سے اچھا انتظام احتساب کے لیے اور کافی لوگ احتساب کرتے ہیں لیکن پچھلے سالوں میں جب یعنی انتظامی عمر میں کچھ پریشانی اس سے ہوئی کہ خواتین میں احتکاب کرنے والوں کی تعداد بہت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہر سال جو احتجاج میں بیٹھ رہی ہے وہی بیٹھ رہی ہے اور جو نئی خواتین کو احتکاب کا موقع نہیں مل رہا تو لہٰذا اس مطلب ذمہ داروں نے طے کیا ہے انتظامی عمر کی مشکلات کے پیش نظر کہ پچھلے سالوں میں جن خواتین نے احتکاب کیا ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی دوسری بہنوں کے لیے موقع ویسے آپ دوسری مساجد میں بھی احتجاج کر سکتی ہیں دوسری مسائل میں دیکھیں یہاں جن خواتین نے پچھلے سالوں میں جنہیں احتیاط کا موقع ملا انہیں احتیاط کرنے کا جو ہے موقع ملے احتجاب کے تعلق سے اور بہت سارے مسائل بہت ساری غلط اہمیاں ہیں جو انشاءاللہ شاء میں بیٹھنے کے بعد خاص کر احتجاب کرنے والوں کے آگے انشاءاللہ کی کسی میں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ شاء اور آخری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ رمضان اس مہینے میں جہاں آپ اور سارے لوگوں کو دیتے ہیں وہیں آپ سب سے زیادہ وقت یہ ہماری مسجد کی دعوت میں محتاج ہے ابھی تھوڑی رقم جمع نہیں کی گزارش کی جاتی ہے کہ جیسے اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے رہ جائے ذمے دار سامنے بیٹھے رہیں گے آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں تب وہ لے کے سروگیگار آپ کے معنی نیکیوں کو سرخاط اور خیرات کو قبول فرمائے ہمارا وبرک اللہ علیہ وَنَطَعَنَ رَيَّاكٌ بِمَثِينٍ مِنَ لَا يَأْيَعُ زِكِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَ جَوَّابٍ سَلِيمٍ مَلِكٌ بَرَّ وَسُرَحِينَ رَبِّ الْحَمِيمِ